وإذا قضيتم الصلاة فازكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم ما أمنتم فأتيم السوالة إن السوالة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا صدق الله العظيم مالک الملک رب العزت عزت لا لاشریق نائق ہے کہ جس نے اپنی یاد اور اپنے ذکر کا سب تو بہترین طریقہ نماز کے ذریعے سکھایا ہے حقیقت یہ جی ہے کہ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ اللہ نو یاد نہیں کر دا. وہ اللہ کروئی ذکر نہیں کر دا. مصنوعی ذکر دے طریقے اللہ نو یاد کرنے خود ساختہ طریقے جننے مرضی یہ کوئی اپنا لوگ نماز نہیں پڑھتا کہ اللہ یاد کرنے والا شمار نہیں ہو سکتا نمازی ایسا خوش نصیب ہے یہ اپنے اللہ تو غافل اور بے نہیں ہو سکتا کیونکہ بار بار ایک عمل دہرایا جا رہا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے تو بعد یہ اللہ کی طرف بلایا جا رہا ہے یہ اپنی مصروفیات وقت کھ کے اپنے رب کے بلاوے سے پہنچتا ہے سبق گزشتہ دو تین جمہیا تو یہی چل رہا ہے کہ اللہ رب العزت نے ایک اندازے دے مطابق نماز کا قرآن مجید اندر سات سو مرتبہ حکم دیتا ہے یہ تو یہ اہمیت یہ ضرورت اور اللہ کے ہاں یہ عظمت کا اندازہ ہو جانا چاہیے ناس چل رہی تھی کہ اللہ وسب لا شریق نے قیام نماز کا حکم دیتا ہے جتنے کسی بھی حکم دیتا ہے کہ نماز قائم کرو میرے بندے نماز قائم کرتے میرے بندے نماز قائم کرنے والے ہوں اس قسم کے الفاظ نل قرآن مجید اندر اللہ نے نماز کا حکم دیتا ہے قیامی نماز دیا کچھ بنیادی شرط ہیں جنہ چرطا اختصار نل ذکر ہو چکی نے پہلی شرط پاکیزگی اور تہارت ہے عقیدے کی پاکیزگی جیسے نماز پڑھنا چاہ رہا ہے کوئی شخص اور دوسری شرط قبلہ رخ ہونا دانستہ طور پہ کوئی شخص اگر قبلے تو ہٹ کے نماز پڑھ ہے، معلوم ہے کہ سمت قبلے دی ایس پاسے ہے لیکن وہ او کسی ہوتا ہے کہ اللہ او دی نماز قبول نہیں فرمانگے کیونکہ حکم دیتا دجو حکم شتراہ تی دنیا دے کسی بھی کونے اور گوسی اندر ہوگو نماز پڑھنے لگیا تا رخ اور چہرہ قبلے دی طرف بیت اللہ دی طرف ہونا چاہیے لا علمی اندر. کوئی شخص اگر قبلے کی طرف سمت معلوم نہ ہوجہ رخ کر کے کھڑا ہو گیا ہے نماز کسی ہوسے پڑھ ہے. کہ اللہ فرما دینے جدھر بھی رخ کر لو گے ادھر ہی اللہ کا چہرہ موجود دے. یہ لا علمی ہے جدو پتہ نہ چل سکے دانستہ طور پہ کوئی شخص بھی قبلے کی طرف رخ نہیں کرتا نماز قابل قبول نہیں بیت اللہ دے اندر یعنی جتنے بیت اللہ دی عمارت سامنے موجود ہے اتے جس پاسے رخ کر کے مرضی ہے کھڑے ہو جاؤ اور ایک بڑا عجیب لطف اور مزہ آ کہ صبح کی نماز آدمی مشرق کی طرف رخ کر کے, ہو کے پڑے، دی نماز مغرب کی طرف کر کے پڑھے اثر نماز شمال کی طرف رخ کر کے پڑھے مغرب کی نماز جنوب کی طرف رخ کر کے پڑھے پھر, پھر کے بیت اللہ کے ارد گرد مختلف سمتوں رخ کر کے نماز پڑھن کا عجیب ہی مزہ ہے بیت اللہ کی چھت سے نماز پڑھن تو منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ بیت اللہ پہ کھڑا ہو کے کوئی شخص نماز نہیں پڑھ سکتا وجہ اور یہ سبب واضح ہے کہ بیت اللہ کی چھت پہ کھڑا ہو جائے گا کوئی شخص او دا رخ کسی بھی طرف نہیں ہو سکتا بیت اللہ دے تلے آ دا رخ روخ کی طرف نہیں ہوئے گا اس واسطے وہی چھت سے کھڑے ہو کے نماز پڑھن تو منع عمارت اندر نماز پڑھنا چاہے کوئی شخص عجیب ہی بات لگ دیئے کہ لگتی جا شروع روک کھڑا ہے وہ اوس دیوار والے اپنا چہرہ کیتا ہوا ایک آدمی ادھر رخ کر کے کڑا ہے انہیں دو کمر ایک دوسرے والے ہو گئی یعنی نے ایک دا چہرہ ادھر ہے ایک دہرا ادھر ہے اندر چارے پاسے جتر مرضی ہے کوئی نماز پڑھ سکتا ہے باہر چار پاسے سفا بندیاں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم متا مکہ کے موقع تھے جس ویلے تشریف لے آئے پہلے تو بیت اللہ کی صفائی کی تھی اور یہ پیغمبر کی تاریخ اللہ نے قرآن اندر بیان کی تھی کہ اللہ دے پیغمبر، اللہ درفائی کرتے رہے ابراہیم علیہ السلام اور لخت جگر اسماعیل علیہ السلام نو بھی اللہ نے حکم دیا دی. پہلے میرے گھر کی صفائی کروینا اس سوجو ایتھے میرے بندیاں نے آ کے طواف کرنا ہے میرے بندیاں نے رکوع اور سب تو پہلے بیت اللہ کی صفائی کی ظاہری صفائی ہے نا بیت اللہ کے اندر تین سو سٹ بت سجائے ہوئے سن مکے والی آپ کے ہاتھ اندر ایک چھڑی تھی ان بتان گرا جاندے سن اور باطل کی تاریخ ہی اے ہے کہ اے ہمیشہ مٹ جانا رہا بیت اللہ کی صفائی کرائی بت ہٹائے اور پھر نماز با جماعت موقع آ سوال یہ پیدا ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے کس پاس کھڑے ہو کے جماعت کران کیونکہ چار پاسے نماز پڑھی جا سکتی ہے آپ کا مسلح اور آپ کا جائے نماز کس پاس دسایا جائے رخ میں تجاویز سامنے آئی کیونکہ مشورہ کیتا جا رہا ہے اس واسطے مشبرہ دے رہنے صحابہ کرام، اللہ علیہ اور اللہ نے حکم دیتا جی بات طے نہ کوئی حکم پہلے موجود نہ ہوتی ضرورت پیش آ جائے کوئی ہنگامی صورتحال پیدا ہو جائے فرمایا محمد مشاورت بڑی ضروری ہے الفاظ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے من شارا جن نے مشورہ کر لیا وہ کدی شرمندہ نہیں ہوں کدی ندامت نہیں اٹھانی پہا خواب منستخارا اور جن نے استخارا کر لیا وہ کدی ناکام نہیں ہوں استخارے دانے نے اللہ کو لو خیر طلب کرنا اللہ کو لو یہ چیز منگنا کہ اللہ جو میرے واسطے بہتر ہے میری توجہ اس پاس لگا دے اچھا استخارے نو ایک مزاق بنا لیا لوگ لگے پھرتے ہیں مختلف مسجد اندر کہ ذرا استخارہ تو کر دینا جی بھائی وہ کوئی کبوتر ہے جہاں خرید کے تعلق دے دیتا جائے استخارہ کی ہے ابھی یہ خوابہ منسوب کر لیا کہ خواب آ ہے جی یہ ہوں جی وہ ہوں جی یہ سارا کہانیاں ایک دعا سکھائی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جی. اور تقریبا سارے صحابہ دعا یاد کی جی استخارے رہے صحابا بیان کرتے ہیں کہ سانو اس طرح یاد کرائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے استخارہ جس طرح قرآن یاد کرایا جاتا ہے یہ الفاظ نے دعا اللہ انی اتیر کا بے علم کا اب چلتی لمبی دعا طریقے کار یہ ہے کہ دو نفل پڑے جان یکسوئی نل توجو مرکوز کر کے نفل پڑھن تو بعد اپنے اللہ کو دعا منگی جائے اور دعا کا طریقے کار کی سکھایا ایک صحابی نماز تو بعد انتہ سی جو حاصت سن جلدی جلدی اپنے اللہ کو دعا, دعا نہیں چاہیے کیتی کی یا رسول اللہ والے اللہ پھر طریقہ دسو کس طرح دعا کرنی چاہیے کس طرح اپنے رب کو منگنا چاہیے آپ نے فرمایا دعا کرنے واسطے سب تو پہلی بات یہ ہے احمد اللہ اپنے رب بھی بیان کر اپنے اللہ بھی تعریفہ بیان کر اور اللہ نے خود قرآن اندر بھی فرمایا ابد اللہ ابد الرحمان میرا نام اللہ بھی ہے میرا نام رحمان بھی ہے ایم تدعو جس نام نل مرضی ہے مینو پکارو اور بلاؤ پلاسماسنا میرے ہور بھی کئی سونے سونے نام ہیں میرے رب دے کئی نام ہیں بے شمار نام ہیں اور ہر ایک نام سونا نام ہے فرمایا احمد اللہ دعا منگن لگیا اپنے اللہ کی تاریخ بیان کر اپنے رب کی و سنا بیان کر پھر میرے اور اصلی ہونا چاہید ہے. نمبر ایک نمبر دو اس طرح لگ پی الحمدللہ للہ نمبر ایک نمبر دو والی نمبر نک ہونا چاہیے جہاں مدیو آیا ہے پکی چٹھی دا بنیا ہوا کچی کوچی دا بنیا ہوا درود نہیں ہونا چاہیے یقین نال اعتماد نال منگ اپنے رب کو, لو نل، نل، نل، نل، اپنے کو لو، ایک حدیث کے الفاظ نے اللہ کو جب سوال کریں تو تیرا یقین بڑا پختہ ہونا چاہیے اس قسم کے الفاظ ہونے چاہیے کہ اللہ ضرورت ہے تیرے سب کچھ موجود ہے میں تیرے دروازے تے آ گیا میری ضرورت پوری کر دے نہیں تے پھر مینو دس میں کدھر جا مس طرح طرح تیرے کول سب کچھ ہے گا ہے تیرے خزانے پڑے ہوئے دے. تین لگی کو دی ضرورت نہیں, تو کسے دی محتاج نہیں ولا ہا, تے محسوس نہیں ہوا کہ میں کیوں دے دا بعض اوقات کوئی چیز دے دیں نا جلدی جذبات بیٹھ جانے کی او میں کی کر دے کی ہو گیا اللہ انہ ساریاں باتا تو پاک ہے سبحان اللہ اما یسو فور اپنے رب کلو اس طرح منگو وَلِيَعْزِمْ مَسْعَلَتَهُ اللہ تیرے خزانے پرے ہوئے نے میں نے ضرورت ہے میں آگیاں تیرے دروازے تھے کیونکہ اور میں نے کوئی دروازہ نظر نہیں آیا کہ تُو ہن میں نے دے دے یا تو تُو دس میں در تیرہ دروازہ چھٹ کے کلے دروازے سے جاؤ یقین ہونا چاہیے اپنے رب سے اس طرح پختگی ہونی چاہیے اللہ کے بھروسے دعا کا طریقہ سکھایا اندر نہ پڑیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ فرمانے نے نہ اس دعا زمین چک دیے اور برداشت کر دیئے نہ وہ دعا آسمان سے پہنچ دیئے اور فضا اندر معلق ہو کے رہ جی اللہ کو پہنچ دی ارض کی جا رہی تھی کی لوگا نے رب نو یاد کئی مصنوعی طریقے کئی خود ساختہ طریقے ایجاد کر لے بنا لے او ایک فریب ہے ایک دوکا ہے شیطان کا ایک جال ہے جہاں نے بچھایا ہوا ہے پھیلایا ہوا ہے اور شکار کرتا رہتا ہے لوگ نماز اللہ نو یاد کرنے کا سب تو بہترین طریقہ اور سب تو بہترین ذریعہ ہے پاکیزگی اور تہارت پہلی بنیادی شرط دوسری بنیادی شرط رخ ہونا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت اللہ کی صفائی کرا دی نماز کا وقت آیا اذان بیت اندر بیتا مکہ دے دن تے جماعت کرن دا مرحلہ جس میں لے آیا ہوں سوال پیدا ہوا کہ مسلح کتنے بچھایا جائے مختلف تجویزاں سامنے آئی مشورے دیتے جا رہے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عمر خطاب رضی اللہ تعالی نو باقی بھی تجویز دے رہے ہیں انہوں نے بھی ایک تجویز دیتی کہ اے اللہ کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم جائے نماز اور مسلح یہ اس پاسے بچنا چاہیے اس جگہ سے بچنا چاہیے جدر مقام ابراہیم ہے وہ پتھر پہ آویا ہے جس پاسے. وہ اس رخ کھڑے ہو گیا تجویز جس ویل سامنے آئی آسمان تو جبریل وہی لے کے آگئے. مِن مقام ابراہیم میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم عمر بن خطاب نے بیٹھ کے جڑی تجویز دیتی ہے عرش دیت. والے کی تجویز بھی ہوئی یہ میرا فیصلہ بھی ہے یہ عمر کا مقام متعین رضی اللہ تعالی آپ نے ویسے ہی نہیں فرما دتا لوکا نبادی نبی اللہ نے رسالت اور نبوت میرے کے ختم کر دیتی ہے یہ دروازہ بند کر دیتا ہے اس عمارت مکمل کر دیتا ہے اگر میرے تو بعد کسی نے نبی بننا ہوں بن رضی اللہ تعالی، واللہ نبی بنا اندر بے شمار ایسے واقعات موجود نے کہ عمر نے جو مشورہ دیتا ہے عمر نے جو تجویز پیش کی اللہ نے آسمان کو اس تجویز نو قبول کر کے قرآن اتار دیا وہ طرف ہے جماعت ہو قیامت رخ ہونا دوسری شرط ہے قیام نماز واسطے اور اللہ نے بیت اللہ نو ساری رومی چوری جی پوری روئے زمین چہبوب چکڑا بیت اللہ ہے اللہ نو پیارا ہے اسی واسطے بیت اللہ اندر ایک نماز ادا کرنے والے اللہ ایک नमाज نماز کے برابر اجر سواب دعدہ فرما دین آم دن اندر اور اگر رمضان اندر ایک نماز بیت اللہ اندر ادا کیتی جائے اللہ ستر لکھ برابر عجر اور لیکن ایک جماعت ایسی ہے کتاباں بات موجود ہے زبانی بھی کہنے جانے کہ اگر نال نکلو کہ ایک نماز کی بجائے انجا کروڑ نماز کا سواب ملے گا پتہ نہیں وہی کتوں اترائی اور کدو اتری بیت اللہ اندر تے لکھ نماز دنال چلو تے انجا کروڑ نماز ایسی خوراکاتی جماعت کسی کو سہمی اندر نہ رہنا تبلیغی جماعت کے نصاب اندر یہ بات موجود ہے تبلیغی نصاب جڑی کتاب ہے وہ بھی اندر موجود ہے کہ جڑا سخت تبلیغ واسطے نکلے اور ہی ایک نماز انجا کروڑ نماز کے برابر حجر اور صحاب رکھ دی اے رکھتی تو بڑا اور کی ہو ہوتا وہ کتاب لکھن والے بزرگ اللہ ان معاف کرے انہوں نے لکھ دیتا ہے کہ میں ایک دفعہ بیمار ہویا ڈاکٹر نے میم دماغی کام کرن تو روک دتا کہ ہوں تھی دماغی کام کوئی نہیں کرنا ریسٹ کرو کیونکہ جو کام بھی کرو گے تو, اکل تو حواس درست نہیں دماغ صحیح کام نہیں کر رہا ہوں کچھ مہینے دماغی کام تو روک جاؤ ریسٹ کرو آرام کرو اور دوائی استعمال کرو جس ویلے ڈاکٹر نے اے تجویز دیتی کہ میں سمجھا چلو ہوں موقع ملیا ہے میں پارے گا اس دوران میں تبلیغی نصاب لے گیا لکھا ہوا موجود ہے پڑھ کے دیکھو پڑھ دیں کچھ نہیں یعنی جب دماغی ڈاکٹر نے روک دے کا ہو ہو دماغی ہوں آرام کرنا ہے، ریسٹ کرنا ہے، دماغی کام کوئی نہیں کرنا وہ آدھے میں اس دوران کیا کہ میں فارے گا چلو ہوں کوئی کتاب ہی لکھ دیتی جائے اور تبلیگی نصاب اس دوران میں لکھی یہ دبادش لکھا موجود بہرحال اللہ قبول ہو دوسری شرط اے تیسری شرط نماز واسطے قیام نماز واسطے کتاب و سنت دی روشنی اندر اللہ وحد دا ارشاد ہے سوالات <مَوْقُوتًا> کہ جس طرح مومن سے نماز فرض ہے اس طرح نماز کا وقت تے ادا کرنا فرض ہے بے وقت نماز اگر کوئی جان بوجھ کے بے وقت کر دے اپنی نماز میں، بڑی وعید موجود ہے حدیث بڑی پہ پریاں اندا نال قرآن مجید اندر اللہ فرماند نے حفاظت کرو دے اوقات نو ملحوظ رکھو تل وستا خاص طور پہ درمیانی نماز دی احتیاط سب تو زیادہ کریا کرو درمیانی نماز, کے حدیث درمیانی نماز نماز نماز اسجر اور زہر پہلے ہو چکی ہوں مغرب اور تو بعد ہو درمیان اللہ نے رکھی ہے اس واسطے یہاں ہے سلا سے وسطہ اپنی نمازاں اوقات کا خیال رکھو حفاظت کرو اپنی نماز خاص طور پر درمیانی نماز کی حفاظت کرو مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من جس شخص دی ایک نمازِ اثر من فاتت ہو صلات العصر جس شخص دی ایک نمازِ اثر چان بجھ کے بغیر کسی شریع عذر دیں عذر اللہ دہاں قابل قبول ہیں اللہ سادھا خالق ہے ان نسانوں بنایا اور پیدا کیتا ہے سادھی ہر کمزوری بھی انو معلوم ہے سادھی ہر خوبی نو بھی ہو جانتا ہے جتھے جتھے کوئی کمزوری سی آ سکتی سی اللہ نے خود ہی ریات سہولت ہے نہ ہوا جی اللہ این تکلیف دے گا جن برداشت کر سکو گے این محنت اور مشقت لے گا جن کر سکو گے اللہ آسانی تنگ نہیں کرنا چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دین و يسرن دین بڑا, آسان ہے بڑا سوکھا ہے ابھی بعض اوقات بغیر سوچے سمجھے کہہ دینا جی دین سے چلنا پی بڑا مشکل ہے دین سے کون چل سکتا ہے دی زمانہ کون اسلام پوری طرح اپنے لاگو کر سکتا ہے بڑا مشکل ہے اللہ دین میں آسان بنایا ہے پیغمبر فرمانے نے دین سوکھا ہے اور ابھی کہن اور گل پھر کی نہیں سچی ہو اللہ اللہ رسول اللہ والے اللہ نے ریتیاں جنز اثر جان بوجھ کے بے وقت کر قضا کر دیتی ضائع کر دی وقت دے ادا نہ کیتی. او کی سلوک ہوں فخت وہ تیرا اہل و فرمایا جنیاں جن نیکیاں اس تو پہلے کیتی ہوں اللہ کی برباد کر دیں سارے عمل ضائع ہو جاتے نے اس کو پہلے کیتے ہوئے کوئی نسلی فرضی عبادت جہی انہیں پہلے کیتی ہوئی ہے جان بوجھ کے نماز اثر بے وقت کر دیتا وہ سارے پہلے عمل ضائع ہو ایسے معاملات میں کہ دی وجہ نال نیکیاں عمل سارے برباد ہو ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کر اپنے آپ دیکھنا میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی آواز نو بلند نہ کر بیٹھنا اور اپ نل جس کے گفتگو کرو اپ نل بات چیت کرو تو اس انداز نہ اختیار کرنا جتنا اپس اندر گفتگو کرتے ہو اپ اندر گفتگو کرتے ہو یا خاص ایک کے کار اور انداز اختیار کرنے کا دیتا ورنہ کی ہو سکتا نتیجہ کی نکل سکتا ہے فرمایا انتبہ بت اعمالکم وانتم لا تشعرون ایسا نہ ہو کہ تھی بے احتیاطی کرو اور تو سارے عمل ظاہر ہو جان تو تمہیں پتہ ہی نہ لگے سارا نیکیاں برباد ہو جاؤ. قرآن صرف صحابہ واسطے نہیں اتریا سی صرف عرب واسطے نہیں اتریا سی قرآن قیامت تک واسطے اور ساری دنیا نے مسلمانوں واسطے اترا اج اس آئ سے عمل کرن دا طریقہ کی ہے تو اے ہے کہ جیت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا کوئی فرمان آپ کا کوئی عمل آج آئے آپ کا کوئی کا فرض اے بندہ کہ سرے تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے اس بات کو قبول کر لبے تسلیم کر لبے لیکن افسوس حدیث کٹ کے دکھا دو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی فرمان پیش کر دے اگو جواب آد ہے جی حدیث ٹھیک ہوگی یہ درست ہوگی لیکن میرے امام صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے ٹکرا کے کسی اپنے بڑے سوچ رہی بات نو سامنے پیش کر دینا کہ میرے ایمان کا مسلک یہ نہیں ہے ایمان باقی رہتا ایسے شخص کا سوچو ذرا لوگ فرماؤ ایسا شخص مسلمان چہرام کا ابدار ہے نہیں ہے پیغمبر کا فرمان سامنے ہوئے اور پھر وہ کسی امام کا نام لوگ اور وہ او امام جن امام آزم کیا جانا ہے حالانکہ امام آزم تے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گرامی ہے آزم دے جہد بڑا اور کوئی نہ ہو محمد کسی نوش الزم کسے نو امام آزم, کسے کسی قطب آزم بغیر سوچے سمجھے اپنے فرمان یہ ہے <تصف> جنہوں نے امام آزم لقب دیتا ہوا امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک دن شاگردا نے کیا استاد جی اگر ایک پاس تی بات سڈے کول موجود ہوئے سانوم دوسرے پاسے اللہ دی کتاب کا حکم ہوئے تی پھر اپنی اس کی کریے تھوڑی بات نو تسلیم کریے یا اللہ دی کتاب نو سامنے رکھیے وہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اُتْرُقُوا قَالِ بِقَالِ اللَّهِ تَعَالَى اے میرے شاگردو ذرا ہوش کرو اللہ دا فرمان اللہ دی کتاب اُودِ مقابلے اندر میری کی حیثیت ہے اُتْرُقُوا قَالِ بِقَالِ اللَّهِ تَعَالَى جت سے قرآن آ جائے اس سے میرا نام بھی نہ لینا شاگرد کین لگے حضرت اگر کسی جگہ سے تو کوئی بات تو عمل سامنے ہوئے، پھر دوسرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ارشاد، فرمان اور عمل جمام صاحب کی دی اللہ اللہ اللہ اللہ میرے شاگرد کی کر رہے ہو اللہ کے رسول کا فرمان صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے رسول کوئی عمل صل اللہ علیہ وسلم. ابو حنیفا کی حیثیت میری بات نو میرے عمل نو چھت دینا جتھے صحیح حدیث جلح کے عمل اور فرمان آ گیا شاگرد بھی بڑے پختہ کار خم. بات انہوں نے انتہا تک پہنچا کے چلی پھر کہن لگے حضرت ایک پاسے تو ارشاد اور فرمان ہوئے تو کوئی عمل ہوئے دوسرے پاسے صحابہ کرام دا کوئی عمل ہونا کوئی, کوئی بات سارے سامنے ہوئے ایسی سورت حال اندر گل نو گلئے کنوں وزن دئیے کنوں قبول کریے امام صاحب فرمان دے بے قل بلی بے, بے فو جی میری بات صحابہ کی ٹکرا جائے میرا کوئی عمل صحابہ دے عمل معارض نالوں نظر آوے آئے دے مخارف نظر آوے میری بات نک دیا جے صحابہ کی بات نو قبول کر لیا جے میرے عمل نڈ دیا جے سحابا کے عمل نو قبول کر لیا جے کیوں وجہ بسی نال فرمایا محمد اللہ میرے استاد استاد محمد رسول اللہ کم دیاداری کا سبوت شاگرد کہنے لگے استاد جی اللہ کی کتاب دے مقابلے اندر تاری کوئی حیثیت نہیں اللہ کے رسول دے فرمان اور امر دے مقابلے اندر تاری بات اے نہیں قبول کر سکتے اللہ کے رسول کے دے دے مقابلے کوئی بات نہیں منی جا سکتی مذہب کی ہوا امام ابو حلیفا کا مذہبی فکر کر رہا نے بڑی زمبہ ہو جانا جی جتیاں تنیاں جی اپنا فکر کر کے جایا جی اللہ کے سامنے حدیث حدیث صحیح حدیث تو انو مل جائے او میرا حدیث پیش کرو کہا جی حدیث ٹھیک یہ بات درست لیکن ہمارے امام صاحب کا مطلب یہ نہیں ہے اللہ فرمانے نے میرے پیگمبر بولیا جائے نا میرے حبیب نل او انداز اختیار نہ جب تبو تسی اختیار کردے ہو ایسا نہ ہو کہ تو اڈیاں ساری برباد ہو جان اور مایا جی نے جان بوجھ کے ایک نماز اثر بے وقت کر دیتی کوئی شری ازر نہیں تھی وقت سے نماز اثر ادا نہیں کی تھی، پہلے سارا نیکیاں برباد ہو گیا سارا آدر زیا ہو گئے کنی بڑی سزا ہے کمی بڑی وعید ہے کنا نقصان ہے دوسری حدیث اندر فرمایا کہ نماز اثر کا وقت ہو جاتا ہے ایک آدمی جان بوجھ کے بیٹھا رہتا ہے دیر کرتا رہتا ہے کرنگ کر بدل جاتا ہے سورج زرد ہو جاتا ہے دھو کے اثر کی نماز پڑھتا ہے پرمایا یہ منافق ہونے ادر تو شک ہی نہیں ہونا چاہیے منافق آدمی اپنی اپنی گربان اندر ذرا چاہتی ہے منافک ہے اور منافق دی کی رکھی اللہ اللہ فرمایا اِنَّ محمد سب تو نچلی قید کرنا الاسفل سب تو تھلے جہنم کی گہرائی اندر جتھے ہوگی تہہ ا جائے گی اوتھے منافق قعد کرنا صحابہ نے عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کتنا گہرا ہوے گا جہنم دی کی تہ کتنی کا دور ہوے گی اپ نے فرمایا کسے بلندی تے کھڑے ہو کے کوئی پتھر پھینکا جائے ستر سال تک اپنی پوری رفتار روے تے فاصلہ او تہ کرے گا جہنم دی تے او اس تو بھی ہے۔ دانہ نے پتھر دی رفتار بلندی تو جڑی چیز زمین دی طرف گرائی جائے کشش شکل جنوب کیا جانا ہے زمین اپنی طرف ہر چیز کھینچتی ہے اللہ نے ایک نظام رکھا ہے اگر اے نظام نہ ہو زمین اپنی طرف ہر چیز نہ کچھ ہو سکتے اس ویلے ابھی اڑ جائیے اللہ نے ایک نظام قائم کیا ہوا ہے زمین اپنی طرف کھچ کے ساتھ اپنے رکھ دی کائم ورنہ ابھی اڑ جائیے شکل میں لام کی کوئی پتھر اگر بلندی تو گرایا جائے تو رفتار وہ راہ جن کیا گیا ہے اندر منافق نو رکھنے قید کر دیاں گے نا کوئی وزیر اعلیٰ نہ کوئی وزیر نہ چلو ہو گئی کولتی جان د کوئی مدد کرنے والا نہیں نظر منافق کون ہے وہ نہیں نکلے ہوئے نماز منافک ہے محمد نے فرمایا اپنی وقت کی حفاظت کرو خیال رکھو دھیان رکھو نماز کا وقت ہوگا نماز خصوصی طور سے درمیانی نماز کی حفاظت کرو اپنے رب دے سامنے توجہ نل کھڑے ہوئے اپنے اللہ نو پہ ادا کرنا نماز ایک سہادی پوچھتے پیغمبر بندے دے آمال چو کیڑا عمل اللہ نو سب تو زیادہ محبوب اور پیارا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،, وفی فرمایا نماز دا اول وقت ادا کرنا اللہ نو بندے دے سارے امل چاہیے جی نالوں بھی زیادہ پیارا یہ جہاد جی زندگی خطرے سے پائی ہے دشمن کا ڈر مسلط ہوتا ہے کچھ پتہ نہیں زندہ رہنا ہے یا نہیں رہنا عمل نالو بھی یہ زیادہ محبوب ہے کہ نماز اول وقت سے ادا کی دیجی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک اندر صرف دو نماز بے وقت ہوئی دو نماز ساری زندگی اندر ابھی تو یہ کسی کہانیاں سنے ہوئے نا کہ فلاں بزرگ دی نماز رہ گئی تھی سورج پیچھے آ سورج اگے چلا گیا یہ نا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بڑا بزرگ ہو سکتا ہے ہوا ہے کوئی یا قیامت تک ہو سکتا ہے کوئی نہیں آپ سورج نے اپنی رفتار نو نہیں بدلیا اور اج کل ایک شیطان کدی سورج چ بیٹھا ہوں کدی چند شیطان دا نام سنیا جائے کبھی مختلف چوکا اندر جگہ جگہ تے قطبے لگے ہوئے اشتہار ہو ذکر دا طریقہ سکھنا ہے گور شاہی کو سیکھنا کتبے لگ رہے ہیں بارے اندر یہ ایلان کیے جبھی کدی چاند چ نظر آ رہی کدی سورج چ نظر آ رہی انسان تے سورج کی گرمی نہیں برداشت کر سکتا تے کوئی انسان سورج دے وچ بیٹھ سکتا ہے تو شیطان ہی ہو سکتا ہے انسان تے نہیں نہ ہو سکتا اکلی طور سے سوچا کرو یہ ساری زندگی اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بے وقت ہوئی اور او بھی بلا وجہ نہیں وجہ ہے موجود ایک تو نماز بے وقت ہو گئی تھکاوٹ محسوس ہوئی ایک جگہ سے حکم دے جاؤ تھوڑی دیر آرام کرنے گی نماز, نماز پڑھ کے پھر سفر جاری سارے قافلے نوں سارے ساتھی نوں اے ہدایات دے دی حضرت بلال حرمایا بہت اچھا دی کیونکہ بلال محزن ہے نہ محمد الرسول اللہ سفر دیوی حضر ہے دیوی رسول لیکن افسوس کہ بلال کی کئی ہوئی اذان بھی سانو پسند نہیں آئی بلال دی ازان اللہ اکبر تو شروع ہوتی تھی لا الاح اللہ تے ختم ہوتا ہے سامان دی حفاظت کرنی نمبر دو خیال رکھنا جس پہلے صبح صادق ہو جائے صبح کا وقت ہو جائے نماز فجر کا فور آزان دینی تاکہ اسی سارے اٹھیے نماز پڑھ سکیے بہت اچھا جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی آرام فرما رہے ہیں ساتھی بھی سون گئے نے قدرت فی الحال کدی تلنا پھرنا شروع کر دیں دن کہ نیند نہ آ جائے کدی نفل پڑھنے شروع کر دیں دن کہ نیند نہ آ جائے لیکن وہ بھی اسی سفر اندر شریک نے وہ بھی انسان نے کچھ دیر تو اس طرح گزاری اونٹ کجاوے ذرا اس طرح سہارا لگا کے تے مشرق دی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے کہ جدوں صبح کی سفیدی نمو اٹھاں گا دی کہ اذان کہہ دیا لیکن بیٹھیاں بیٹھیا بیٹھیا گئے ایسے ستے ایسے ستے کہ سورج نکل آیا سورج کرنا محمد کرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے چہرے انور تے پہ میو بلال، بلال، بھی نیند صبح دی نماز بے وقت ہوئی حکم دیتا جلدی سامان سمیٹو سواری اور ایٹ نکلو معلوم ہے ہوتا ہے کہ کسی پہلی قوم سے اس جگہ سے اذان ملازم ہویا کہ جن شامت پہ ہے کہ ساری اج نماز بے وقت ہو گئی جلدی اس کو نکلے تھوڑی دور اگے جا کے اذان ہوئی جماعت کرائی محمد رسول اللہ سورج نکلیا ہوا ہے سورج پچھے نہیں گیا سورج رکیا نہیں انہیں اپنی رفتار بدلی نہیں دوسری نماز بے وقت ہوئی کدو جنگے کندر جنگے احداب کے موقع دے. مکہ نے, عرب نے مصروف کر نو، صحابہ نو، محمد سہابد اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نو جنگ خندق اندر جنگ احداب اندر این مصروف کر کہ نماز اثر کا وقت گزر گیا سورج غروب ہو گیا مغرب کا وقت آ گیا جس وغیرہ مغرب کا وقت ہو گیا کہ آپ نو سخت ہو رہے ہیں اور فرما رہے ہیں اللہ اللہ کر دے اللہ کر دے دی نماز اثر بے وقت کرا دو نمازہ ہیں ساری زندگی اندر جڑیاں وقت تو بے وقت تو نے یعنی رسول اللہ ہمت اللہ حکم کی مل رہا ہے نماز کرو نماز حفاظت قیامت تک آن والے مسلمانوں توفیق تو فرما کہ ابھی نماز پڑھیے وقت سے پڑھیے نماز ادا کریے وقت سے ادا کریے یہ تیسری شرط ساری چل رہی ہے ایسا کم غصے اندر ہی ہوندا ہے ٹی پارٹی کر کے تے طلاق کوئی نہیں نہ دے گا نے شیتانی ہوتے ہیں اللہ دی کتاب بنا ش مسئلہ یہ پیدا ہوا ہے دیتا ہے کہ اس عورت دا وقتی طور دن لی دو دن لی غیر شخص نال نکاح کر جائے دوبارہ اور یہ شنید نہیں بلکہ میرے دوست موجود نے جنہوں نے میم پکی خبر دتی ہے کہ بعض مدرسیاں دے باہر یہ لکھ کے لگایا ہوا ہے کہ یہاں ہلالے کا انتظام موجود ہے بادشاہ مسجد کے کول ایک بازار ہے تو سارے نفرت نال دیکھتے ہونا پسند نہیں کرتے اے مولوی اس بازار جہے حلالے واسطے اشتہار لگائی بیٹھے کہ ہلالہ کراڈے کو آج اور تھی یہ پال رہے ہو مولوی تے سر تھی پال رہے رہ ہیں نا وہاں نے کہڑے ٹرک چلتے ہیں تسی پال رہے ہو یہاں بدماشا اے بدماش ہیں روپ تار کے بیٹے ہوئے اللہ کے بارے اندر محمد الرسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لالت ہو جائے حلال کرے تھے حلالت کروان والے دے. خدا دی لالت اور انہیں اشتہار لگائے ہوئے کہ حلال کا انتظام یہاں موجود ہے باقی بالکل بےغیرت ہو گئے کوئی شخص یہ گوارہ کردہ کہ وہی بیٹی وہی بہن وہی ماں جو بھی رشتہ ہے اس خاتون نل نکاح ایک دن لی دو دن لی کسے لیتے کر دیتا جائے کسے دی غیرت گوارہ کر دیے فتو یہ دیا کہ حلالے تو بغیر ہن کم نہیں چل سکتا ہلالے نال دو حداں ٹھیک نے پہلی حد تو ایک ٹوٹ دیے نکاح پہلی حد توڑی اور دوسری حد اے توڑی کہ جس ویل جان نکاح ہلالے واسطے وقتی طور پر تلاک لے کے پہلے خان فورن نکاح کر دیتا جانا ہے وہی ادت کدھر گئی جمع بھریا پہ عدت کے مسائل <سؤال> نہ یہ اللہ <سؤال> کی کتاب نو کھلونا نہیں بنایا گیا کی بنایا جا رہا ایک وقت اندر، ایک مجلس اندر تین تلاکی نے ایک ہی تصور کیا ہے اور خام حقدار لے کہ اپنی بیری رجوع کر لین واپس اپنے گھر کے آباد کر رہا. بات صرف اینی ہے سمجھن والی کہ اگر اندر اندر سر نکاح پہ اندر اندر جی تین گزر گیا عدت تو زیادہ وقت ہو گیا تجدید نکاح ہوا اسی خانے حلالے کی ضرورت نہیں ہلالہ لامت ہے اللہ اتنی بھی آ کے دو دوست حکھا کرنا دکھا دے ایک سوال کرنا ماشاء اللہ تارے سمجھدار ہو ختمند ہو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ نبی کریم صلی اللہ پیدا ہوئے از کم سال علم واسطے بھی چاہیے دینے کچھ نہ کچھ واسطے کم از کم ویسے تو علم کبھی ختم نہیں ہوں گا ساری زندگی لیکن کم از کم 20 سال لگا لیے سو سال ہو گیا ہجرت تو لے کے سو سال یعنی جدو امام صاحب امام بن کے لوگوں کے سامنے آئے ادو ہجرت نو سال گزر گیا سی ٹھیک ہے سوال یہ ہے میرا کہ اس سو سال کے عرصے اندر دنیا کے کوئی مسلمان ہے سی یا نہیں کوئی انکار نہیں کر سکتا کہ مسلمان کوئی نہیں کروڑاں دی تعداد اندر مسلمان موجود ہے یہ تقلید اور فکر چلی ہے امام صاحب تو اس سو سال کے ارد اندر لوگ کہڑی چیز کو من کے مسلمان سن کو او قرآن, او قرآن, قرآن اور حدیث ہی نا مسلمان سن فکا تلی سو سال بعد تکلیف سے شروع ہوئی سو سال بعد اگر مسلمان دنیا چن تو قرآن اور حدیث سی وہ مسلمان سن تو سانوں اج کیوں موت پہ قرآن اور حدیث مندیوں سان فکا کی ضرورت کیوں پیش آ گئی اصل کیوں بن گئے میں جا ما تمسکتم بهما اگر قیامت تک بھی زندہ رہو اللہ تو تک گمراہ نہیں ہو سکے وہ دو چیزاں کہڑی فرمائیوں فرمایا کتاب اللہ ایک پہ اللہ دی کتاب قرآن دے کے میں تو جا دے قرآن تو رسول ہی دوسری چیز میں تو انو اللہ کے رسول دی سنت یعنی اپنی زندگی دا طریقہ دے کے جا رہے ہوں یہ دونوں چیزاں جب تک تھی گمراہ نہیں ہو سکتے یہ ہو گمراہ نہیں ہو سکتا یہ چک دیتا جائے تو گمرہ ہوگا غیر مکلت ابھی گیر مکلت ہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو بعد ابھی کسے بھی گل بھی منع واسطے تیار بھی. تو رجوع کیتا جا سکتا ہے تینک ایک ہی حضرت روکانا کس طرح تلاک لگے جی تلاک میں تلاکوں دے دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی بات ہی ایسی ہو گئی معاملہ ہی ایسا ہو گیا کہ میں اکو بیری چنیں چلاکا دے دیتی فرمایا اپنی بیوی نیا کے آباد حدیث دکھائی ہے دکھائی گئی ہے وہ جڑے دوست دو چکر لگا رہے نے میں دکھائی ہے لکھ کے دتی ہے وہ ابو ایک کتاب لیا ہے جہد یہ لکھا ہوا کہ پتہ نہیں امام بخاری رحمت اللہ رحمت اللہ تو میں کہہ رہا نا پتہ نہیں امام بخاری نے یہ باب کیوں بن دیا ہے اپنی کتاب اندر کے طلاق ایک ہی شمار یہ باب ہی کیوں بنیا بن پوری امت کا اجماع ہے اچھا کل بعد کتاب اللہ کہ اللہ کی کتاب تو بعد قرآن تو بعد اگر دنیا اندر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ صحیح بخاری ہے شاہ و اللہ رحمت اللہ علیہ اپنا ایک خواب بیان کر دینے کہ اللہ نے میں محنو خواب اندر نبی کریم <سلام> صلی اللہ علیہ وسلم دی زیارت نصیب فرمائی مجلس ہے میں بھی بیٹھا ہوں یہاں حضور تشریف فرمائی آپ باقی سارے نہ مسکرا کے خوش ہو ہو کے متوجہ ہو کے ایک افتبو فرمائی لیکن میں محسوس کرنا کہ میں جب آپ جی طرف متوجہ ہو لگنا آپ کچھ ناراض گی دا اظہار فرمائی رسول میںاض ہوں اس وجہ تے بڑا درس دا پھرنے تے میری کتاب کا درد ہی نہیں دیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے کتاب کے لکھی میری وہ کتاب اتنے کیا جانا پتہ نہیں امام بخاری نے ایک باب ہی اپنی کتاب بن دن مسائل اور کافی نے لیکن وقت اجازت نہیں دے رہا انشاءاللہ پھر کسی موقع سے صحیح ایک دو اعلان نے جلدی سن لو